حتی اذا قد کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع خبر دی گئی ہے تو ان انبیاء و رسول کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب تالا نہیں جاتا لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين آديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں ہوئی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر ون بیمانہ یقین گمان غالب گمان غالب اور خیال و وسوسہ کے لیے آتا ہے یہاں و ون نو کے فائل کے بارے میں اختلاف ہے اگر اس کا فائل رسول یا مومن ہے تو ون نو خیال و وسوسہ ہے اور قصب مخفف کا نائب فائل بھی یہی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان پیغمبروں یا ان کے ماننے والوں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ ان سے یوں ہی عذاب کا چھوٹا وعدہ کیا گیا ہے یوں ہی عذاب کا جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے عذاب شاید تاخیر سے آئے یا ہمارے بعد آئے یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے اور اگر کچھ زیبو مشدد ہے تو پھر ون نو یقین یا گمان غالب ہے فائل رسول ہے اور کچھ زیبو کا نائب فائل بھی رسول ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یقین کیا کہ قوم کی طرف سے ان کی تغذیب کی گئی ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4695 میں ہے بعض نے ونوں ون کا فائل قوم یعنی کفار کو قرار دیا ہے یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے جیسا کہ پیغمبر کی طرف سے دعوے ہو رہا ہے یا دعویٰ ہو رہا ہے اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دی گئی حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کی بس یوں ہی دھمکی دے دی گئی ہے پھر جب ان کی مایوسی اس خطرناک اندیشے اور وسوسے تک پہنچ گئی تو فورن ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی اور ان کے دلوں سے شبہات کے کانٹے نکل گئے اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مہلت کا بیان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے پھر یعنی قرآن جس میں یہ قصے یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورہ یوسف اور آغاز ہوتا ہے سورہ رات کا سورہ رات ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں تریالیس رکوع ہیں چھم اللہ ابویم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے مقطاب جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اے نبی یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ اللہ ذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, بغیر عمد ترونها ثم استواء علی العرش وسخر الشمس والقبر كل يجری لأجر مسمى الامر لعلكم بلقاء ربكم اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے تم انہیں دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے وہ کام کا تدبیر کرتا ہے وہ کام کی تدبیر کرتا ہے اپنی نشانیت تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو وہ الذی مد الارض وجعل فیھا رواسی و انهارا و من كل الثمرات جعل فیھا زوجین اثنین یغشی اللیلنها ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقینا نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں وفي الاضقي قطع متجاوره وجننه من اعناب وزرع ونخيل وسلوان وغير صن واري يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت میں ایک جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس طوعل عرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے محدثین کا یہی مسلک ہے وہ اس کی تعویل نہیں کرتے جیسے بعض دوسرے گروہ اس میں اور دیگر صفات الہی میں تعویل کرتے ہیں تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے لَيْسَ سک بھی شعی شورا آیت نمبر گیارہ اس کی کوئی مثل چیز ہے ہی نہیں اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں امام مالک کا مشہور قول ہے الاستواء امعلوم والکیف و مجھول الول امان و جب ان وسبن بہوالِ شرح اصول اعتقاد الجماع تیسری جلد صفہ نمبر چار سو اکتالیس و مجموعہ الفتح بن لبنِ تیمیہ پانچویں جلد صفح نمبر تین سو یعنی اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں اس پر ایمان لانا واجب اور اس کی بابت سوال کرنا بدت ہے پھر اس کی ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے جیسا کہ فرمایا سین آیتمبر اٹھتیس اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے یہ غالب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کر لیتا ہے جس طرح فرمایا وعلیکم و رکمن سورہ یاسین آیت نمبر انتالیس ہم نے چاند کی منظریں مقرر کر دی ہیں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں سے دو چاند اور سورج ہیں یہاں صرف ان دو کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہی دو سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں جب یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو بطریق اولا اس کے تابع ہیں اور جب یہ اللہ کے حکم کے تابے ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے اس لیے فرمایا سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر سینتیس سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو سور آراف آیت نمبر چون سورہ چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں پھر زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں میخے گاڑ دی ہیں نہروں دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جدا اور ذائقے بھی جدا گانا ہوتے ہیں پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان میں نر اور مادہ دونوں بنائے جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے دوسرا مطلب جوڑے جوڑے کا یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا سرد اور گرم سیاہ اور سفید اور ذائقہ دار اور بد ذائقہ اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں پھر متجاویرات ایک دوسرے کے قریب اور متصل یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے خوب پیداوار دیتا ہے اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے جس میں کسی قسم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی پھر سینوانن کے ایک معنی درخت کے ایک دوسرے سے متصل اور ملے ہوئے اور غیر اس انوان کے جدا جدا متفرق کیے متفرق کے کیے گئے ہیں متفرق کے کیے گئے ہیں اس طرح کہنا صحیح ہوگا سامین کے متفرق کیے گئے ہیں نہ کہ متفرق کے کیے گئے ہیں تو متفرق کیے گئے ہیں دوسرے معنی سینوان ایک درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں کئی ہوں جس کی جڑ ایک اور شاخیں کئی ہوں اور غیر سنوان جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی جڑ اور ایک ہی تنے والا ہو کئی شاخیں نہ ہوں پھر یعنی زمین بھی ایک پانی ہوا بھی ایک لیکن پھل اور غلہ مختلف قسم کے اور ان کے ذائقے اور شکلے بھی ایک دوسرے سے مختلف پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و اعجب فعجب قولهم اين كنتم رب ان في خلق جديد الذين كفروا بربهم في اصحاب النار هم فيها اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور یہی ہے کہ ان کے اور یہی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے و یستعجلونك بالسیئۃ قبل الحسنۃ وقد خنتم من قبلہم المثلات وان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب اور وہ آپ سے بھلائی مطلب رحمت سے پہلے برائی مطلب عذاب جلدی چاہتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا انما منذر ولكل قوم هاد اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک حادی ہوتا ہے اللہ يعلم ما تحمل كل اوثا وما تغیض الارحام وما تزداد اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے پھر یعنی عذاب الہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر اگر تو سچا ہے تو عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے پھر یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے یہ اس کے حلم و کرم اور افو و گزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئی زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ ولَو یَأْخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب مؤاخذہ مطلب دار و گیر فرمانے لگتا تو روئی زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا پھر یہ اللہ کی دوسری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنا دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی صفت رحیمی و غفوری کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت انتقام و عذاب کا بیان بھی ملتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے تاکہ رجا مطلب امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان بین الخوف والرجاء مطلب ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال و توازن کا نام ایمان ہے انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو نہ اس کی رحمت سے مایوس اس مضمون کے لیے دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 47 اور سورہ آراف آیت نمبر 167 سو اور سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50 پھر ہر نبی کو اللہ تعالی نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلاحت کے مطابق کچھ نشانی اور معجزات عطا فرمائیں لیکن کافر اپنے حسب منشے معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفحہ کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ زمین کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان مطلب مجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر تیرا کام صرف انذار و تبلیغ ہے وہ تو کرتا رہ وہ تو کرتا رہ کوئی مانے نہ مانے اس سے تجھے کوئی غرض نہیں اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے تیرا کام رستہ دکھانا ہے اس رستے پر چلا دینا یہ تیرا نہیں ہمارا کام ہے پھر یعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے ہادی ضرور بھیجا ہے یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا سورہ فاتر آیت نمبر چوبیس ہر امت میں ایک ڈرانے والا ضرور آیا ہے پھر رحم مادر میں کیا ہے نر ہے یا مادہ خوبصورت ہے یا بد صورت نیک ہے یا بد طویل العمر ہے یا قصیر العمر یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پھر اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو نو مہینے ہوتی ہے لیکن گھٹتی بھڑتی بھی ہے کسی وقت پر یہ مدت 10 مہینے اور کسی وقت سات آٹھ مہینے ہو جاتی ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر یعنی کسی کی زندگی کتنی ہے اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا اس کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے اللہ کے نزدیک مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو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 اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل جو ان کے نفسوں میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی مطلب عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں صحب وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور بادل کی گج اس کی حمد کے ساتھ تصبیح پڑتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تصبیح پڑتے ہیں اور وہی کڑکتی بھیجتا ہے پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے جب کہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شدید قوت والا ہے لہو اسی کو پکارنا برحق ہے اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کے طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مواقبات مواقبہ کی جمع ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں پھر اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 53 کا ہاشیہ پھر جس سے راہ گیر مسافر ڈرتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشتکار اس سے برکت و منفات کی امید رکھتے ہیں پھر بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے پھر جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وہ سب ہم دہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوالیس ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوالیس کا حاشیہ پھر یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا ہے پھر المحال کی معنی قوت مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں یعنی وہ بڑی قوت والا نہایت مواخذے کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے پھر یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے یعنی اسی کی عبادت حق اور صحیح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں کیونکہ کائنات کا خالق مالک اور مدبر صرف وہی ہے اسی لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے پھر یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا ظاہر بات ہے کہ پانی ایک بے شعور ماعع چیز ہے ایک بے شعور ماعع چیز ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے اسی طرح یہ مشرق اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے پھر اور بے فائدہ بھی ہے کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا وصلی اللہ علیہ نبین محمد وََََََََََََََََََََہ وس اجمعین۔